اما بعد فاروز بلّہ سمی العلیم من طان الرجیم من حمزی و بسم ہی الرحمن نفسی الف اللہ الرحمٰن الرحیم الف لام الكتاب لا کل کتاب لارن ل بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے علی فلامیم یہ حروف مقات ہیں ان کا حقیقی مفہوم ان کی تعویل اللہ سبحانہ ہوا تھا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا معنی اور ترجمہ اس کا بڑا واضح ہے الف کا معنی ہے الف لام کا مانا ہے لام اور میم کا معنی ہے میم یہ حروف مقطعات ہیں حروف تہجی میں سے تین حروف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جو مثال پیش فرمائی تھی وہ اسی لام میم کی ہی تھی یعنی حروف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نہ کہو کہ لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک علیحدہ حرف ہے لامن حرفن لام ایک علیحدہ حرف ہے میم ہر میم ایک علیحدہ حرف ہے تو ہر ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں یعنی کہ الف پڑھنے سے 10 نے کیاں لام پڑھنے سے داسنے نے کیاں میم پڑھنے سے 10 نے کیاں تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف قرار دیا ہے لفظ حرف ان پر بولا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ لفظ الف الفلا میم کے فوراً بعد اگلی آیت میں لفظ ہے زالی کا یہ زالی کا پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں لفظ ال کتاب پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ لفظ الف کو ادا کرتے ہوئے بھی الف لام اور فا تین حروف ادا ہوتے ہیں لام کو ادا کرنے سے بھی لام الف اور لام تین حروف ادا ہوتے ہیں لفظ میم بولنے سے بھی میم یا میم تین حروف ادا ہوتے ہیں تو الف لام میم ان تین حروف مقطعات کو ادا کرنے کے لیے انسان کے نطق اور اس کی زبان سے کل نو حروف صادر ہوتے ہیں نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نوے نیکیاں نہیں کہا بلکہ فرمایا ہے کہ تیس نیکیاں ہیں الف لام صورت الباقارہ اور اس طرح دیگر سورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات مذکور اور موجود ہیں اگر اس حدیث میں مذکور الف لام میم سے مراد الف لام میم لیا جائے آلام والا جس طرح کے سورة الفیل کے آغاز میں ہے لم تارا کیفا فعالا ربو کا بی اصحاب الفی تو پھر یہ مانا مراد لیا جا سکتا ہے کہ لفظ ال کتاب پڑھنے سے الف لام کاف تا الف اور با ساٹھ نیتیاں ملی لیکن وہ الف لام میم مراد نہیں بلکہ مراد اس سے یہی صورت باقرہ والا الف لام میم ہے کیونکہ نبی صلات و ہیں تو تقولوا الف لام میم حرفن یہ نہ کہو کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف علیحدہ ہے لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہوتا کہ لا ہر فن لام ہر فن لام ان میم فن کہ یہ نہ کہو کہ آلام یہ حرف ہے بلکہ الف علیدہ لام علیحدہ میم علیحدہ ہے تو پھر وہ معنی نکل سکتا تھا جو عموماً لوگ سمجھتے اور مراد لیتے ہیں تو حرف سے مراد ایک جملہ ایک کلمہ نہیں بلکہ حرف سے مراد ایک لفظ ہے با معنی ہو ایک لفظ مفرد وہ مراد ہے تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زالی کل کتاب لا رہی کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شاک نہیں تو پہلی آیت میں الف لام میم تین حروف مقدعات پیش کیے ہیں یہ ایسے حروف ہیں جن کو پیش کرنے کا معنی آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل کو اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا وما اللہ کہ اس کی تعویل کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے بر راس ہونا فل علم یا کولون آ منا بھی ربینا اور راس فل علم لوگوں کا طریقہ اور وتیرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر کہ یہ سارا کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے تو یہ ایک چیلنج تھا تحدی تھی مشرقین کے لیے کہ وہ بڑے اپنے آپ کو فصیح سمجھتے تھے افساہل عرب اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے لیکن وہ بھی اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے سے تاثر رہے ترجمہ اس کا وعدے ہے اللہ تعالیٰ پھر اس چیلنج والی آیت کو پیش کرنے کے بعد اگلی آیت میں ایک فرماتے ہیں کل کتاب فیہی یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ریب کوئی شک نہیں شک و شبہ سے بالا تر ہے شک و شبہ سے پاک ہے اور پھر اس کے اوپر شک کرنے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کن تم فی ری بیما نزلنا اللہ ابدینا فاطرو بسورت ممثلي هي وضعوا شهاداكم من دون الله ان كنتم صادقين کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے معاو ہیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو علم تفعلو و لن تف علو فتح کنارتی اور اگر تم ایسا ابھی تک نہیں کر سکے اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں وہ عدت کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تو یعنی کہ اشارہ کیا ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالی کی آیات میں شک کرنا یہ کفر ہے اس کے اثناء اور آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کہ یہ ایسی کتاب ہے لا ہی کہ اس میں کوئی شک نہیں تو جو اس, کی اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں شک کرے اور کہے کہ پتہ نہیں اس کی یہ آیت واقع قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے اور یہ آیت اس کے ثبوت میں شبہ ہے تو اس کو اپنے ایمان کے اوپر شبہ ہونا چاہیے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا کچھ لوگ آج کے دور میں ایسے ہیں اپنے آپ کو بڑے فکی سمجھنے والے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر صورت کی پہلی آیت ہے سورہ توبہ کے سوا اور پھر سورہ نمل کے دوران بھی بسم اللہ الرحمن رحیم کو اللہ سبحانہ ہو و تعالی نے ذکر کیا ہے ان و صلاحمان بسم اللہ رحمانحیم تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے قرآن ہونے میں چونکہ شبہ ہے لہذا اگر کوئی اس بات کا انکار کر دے تو بسم اللہ کا جو منکر ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا یہ بات نور الانوار والے نے لکھی ہے ملا جیون ہنفی نے جس کا اصل نام احمد بن ابی سعید تھا تو اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی تو فرما رہے ہیں ذالکل کل کتاب یہ ایسی کتاب ہے کہ لا ری با فی ہی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہن للمتقین اور یہ کتاب متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں متقی پرہیزگار کون ہے ان کی آگے اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ صفات بیان کی ہیں کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور آپ پر نازل شدہ اور آپ سے پہلے نازل شدہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ان کا یقین ہے یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے یہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں تو جو غیر متقی لوگ ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے یُدِلُّ بِهِ و بھی ہی کثیرہ ہی واما دلو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور گمراہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بیہ سے الٹے سیدھے مفاہیم تراش کر کر کے لوگ صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں صحیح احادیث کے منکر بنتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے اشکالات جو ان کے نہاں خانہ دماغ میں چھپے ہوتے ہیں ان کو سامنے لا کر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور قرآن کی آیات کے درمیان آپس میں متضاد اور تناقض ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ ہوا تو تو فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہے اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتی فی اختلافاً کثیرا تو پھر اس کے اندر اختلاف ہوتا. اس قرآن کے اندر اختلاف کوئی نہیں ہے کوئی تناقض تعارض نہیں ہے یہ وہی الہی ہے نہ قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت کے ساتھ متعارد ہے نہ کوئی قرآن کی آیت کسی صحیح حدیث کے ساتھ متعارض ہے کتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جو گمراہ لوگ ہیں فاسقین لوگ ہیں وہ اس قسم کے اعتراضات کا شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر گمراہیوں کی طرف ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بھی منکر ہو جاتے ہیں تو یہ آیت ذالک کل کی لا ریبا با فی ہن لتاقین اس طرح پڑھنا بھی اس کو جائز ہے اور ذالک کل لا ریبا با فی ہن لتاقین ایسے بھی اس کو پڑھنا جائز ہے یعنی فی ہی کے لفظ کو لا ریب کے ساتھ جوڑ لیں یا ہن کے ساتھ جوڑ لیں دونوں طرح ٹھیک ہے مانے میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا لیکن معنی دونوں اعتبار سے ہے صحیح ذالکل کتاب لا ریبا فی معنی یہ بنے گا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہُن للمتقین اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے اور اگر سی ہی کو آگے جوڑے تو معنی بنے گا ذالکل کتاب لا رحیب یہ کتاب ہے بلا شک و شبہ کتاب ہے یہ سی ہی حدن للمتقین اس کتاب میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے تو دونوں اعتبار سے دونوں طرح سے اس کو پڑھنا جائز ہے اور درست ہے اور معنی کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی متقین اور پرہیزگار کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کروایا ہے اللہ دینا بل غیب پہلی صفت متقین کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالی کو دیکھا نہیں ہے مانتے ہیں جنت جہنم کو دیکھا نہیں مانتے ہیں اسے تقدیر انہوں نے اپنی لکھی ہوئی نہیں دیکھی اس پر یقین ہے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے لیکن فرشتوں کے وجود پر یقین ہے یو مینا غیب پر ایمان لاتے ہیں سر سید احمد خان اور اس جیسے دیگر لوگ یہ مغیبات بات کے منکر موجدات کے منکر ہوئے اس نے وہ تفسیر لکھی ہے سر سید احمد نے وہی بندہ پڑھ لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا عقیدہ تھا ان مغیبات کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے متقین کی پہلی سفت یہ بیان کی ہے کہ پر پریزگار لوگ وہ ہوتے ہیں یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی وہی پر یقین کر کے اللہ تعالی کی باتوں کو مانتے ہیں اور اللہ سبحانہ ہوتا اعلیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں بل غیب غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا تعلق ہے جنت جہنم کا جنت جہنم کے اندر ہونے والی سزا و جزا کا قبر کا برزخ کا برزخ کے اندر ہونے والی سزا و جزا کا اور اللہ تعالی کے وجود کا تعلق اللہ تعالیٰ کا متصرف فل امور ہونا یہ سارا کچھ غیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم نے مان لیا ہے یہ ہے ایمان بالغیب غیب بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ یو قیمن دوسری صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں عربی لغت میں قائم کرنے کا لفظ بولا جاتا ہے اس وقت جب کسی کام کو کما حقو ادا کیا جائے اگر جان چھڑوانے کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اس کو قائم کرنا نہیں کہتے تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلواں تو مٹی چاڑنا جان چھڑوانا تو وہ اقامت نہیں کہلاتی تو نماز کو بھی قائم کرنا اور نماز سے جان چھڑوانا دونوں کے اندر فرق ہے متقی پرہیزگار لوگوں کی صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور یاد رہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر بھی نماز کا حکم دیا ہے وہاں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلم اور مؤمن کی اسلام اور ایمان کی جو تعریف متعین کی ہے اس میں بھی اسلام کی تعریف میں بھی اور ایمان کی تعریف میں بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نماز قائم کی جائے نماز قائم کرے گا بندہ مسلمان ہوگا نماز قائم کرے گا بندہ مؤمن بنے گا تو اقامت ہے کیا ہے۔ نماز کی اقامت یعنی کہ نماز کو اس کے حقوق سمیت ادا کرنا نماز کے کل حقوق ہیں چھ سب سے پہلا حق نماز کا یہ ہے کہ نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا جائے دوام اور ہمیشگی کے ساتھ یہ معنی ہے اقامت کا یو واضح بونا علیہا. کہ نماز پر موادبت کی جائے نماز پر دوام کیا جائے ہمیشہ نماز پڑھی جائے یہ نہ ہو کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی اگر نماز پر دوام نہیں تو نماز قائم نہیں دوسرا حق ہے تعدیل ارکان کہ نماز کے ارکان کو تعدیل کے ساتھ ادا کیا جائے ٹھہر ٹھہر کر آرام اور سکون کے ساتھ نماز پڑھی جائے نماز کے کلمات اور الفاظ بھی تسلی کے ساتھ ادا کیے جائیں اور نماز کے ارکان بھی تسلی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ادا کیے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسیح سلاد والی وہ جو حدیث معروف ہے رات رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی انہوں نے تعدیل ارکان نہیں کی ارکان کو تعدیل کے ساتھ ادا نہیں کیا تو آپ نے فرما دیا ارجع ارفلی فن لم تصلی جا جا کے نماز پڑھو نے نماز نہیں پڑھی نماز کا تیسرا حق ہے کہ نماز کو با جماعت ادا کیا جائے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ورکرا الراکعین رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو اور اسی طرح نماز کا چوتھا حق نماز قائم کرنے کی چوتھی شرط وہ یہ ہے کہ جماعت کے دوران صف بندی ہو صفیں سیدھی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صب و صفوفہ کم فن من اقامت صلاح اپنی صفوں کو برابر کر لو کیونکہ صفوں کو برابر کرنا صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے اگر صفیں سیدھی نہ ہوں درست نہ ہوں صف بندی صحیح نہ ہو تو پھر بھی نماز قائم نہیں ہوتی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے کہ صفوں کو بھی سیدھا کیا جائے اور پانچواں حق نماز کا اقامت سلاد کی پانچویں شرط یہ ہے کہ نماز بر وقت ادا کی جائے اوقات مقررہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سلاطا کا نانت المینا کہ نماز اہل ایمان پر مقرر شدہ اوقات میں فرض ہے جو اوقات مقررہ ہیں ان اوقات میں نماز ادا کی جائے چھٹا اور آخری حق نماز کا اقامت قامت کی چھٹی شرط وہ یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سلو کمار ای تو مونی الی ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو یہ چھ چیزیں نماز کے اندر پائی جائیں گی تو پھر نماز قائم ہوگی وغیرہ نماز قائم نہیں یہ شروط ہیں اقامت سلاد کے لیے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے متقین لوگوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں تیسری صفت اللہ نے بیان کی ہے وما رزق نا ہم قون اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہ چاہے ہم نے ان کو زیادہ دیا ہے تھوڑا دیا ہے زکوٰۃ ان پر واجب ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ خرچ کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کرنا یہ متقی پرہیزگار لوگوں کی صفت اور ان کا وصف ہے کہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں دیتے ہیں یہاں پر رافضیوں کی طرف سے ایک اعتراض آتا ہے وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر بھی اور دیگر کتب احادیث میں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ مال طلب کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان دنوں بڑا مال تھا وہ آدھا مال لے آئے اپنے گھر میں جو موجود تھا اس میں سے آدھا وہ لے آئے اور پھر یہ سمجھا کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود سارا مال لے آئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبر پہ اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیا رافضی لوگ یہاں پر یہ اعتراض کھڑا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہو وطاعلی نے متقی لوگوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں سارے کا سارا مال خرچ کرنا یہ متقی کی صفت نہیں متقی کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کرتا ہے اور کچھ اپنے لیے بھی بچاتا ہے تو اب بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اللہ تعالی کا دیا ہوا سارا مال ہی خرچ کر دیا لہذا وہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت سے محروم ہو گئے یہ ایک بڑا اعتراض بنا کے پیش کیا جاتا ہے اگر غور کیا جائے تو اس اعتراض اور اشکال کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے مارا ذاکنا ہوم یون جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور ابو بکر عضی اللہ تعالیٰ رو کے بارے میں حدیث میں جو الفاظ ہے وہ یہ ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود سارا مال لے آئے تو جو مال ان کا گھر سے باہر تھا وہ بھی تو اللہ تعالی کے دیئے ہوئے میں سے تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے وہ گھر بھی تو اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے میں سے تھا مینما ہم ہے اور اسی طرح جو لباس انہوں نے زیب تن کیا وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی دین میں سے ہی تھا تو یہ اعتراض اور اشکال ان پر سیٹ نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دیا تھا وہ سارے کا سارا کچھ نہیں دیا بلکہ گھر میں جو موجود تھا گھر میں موجود سارا کچھ دیا ہے گھر بھی نہیں دیا گھر سے باہر جو تھا وہ بھی نہیں دیا تو مما راض نا ہم فی کی صفت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفت المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بدرجۂ موجود ہے اور رافضیوں کا یہ اعتراض بالکل باطل بے سود اور فضول ہے باقی انشاءاللہ اللہ آگے کل پڑیں گے آج اسی پر ایک اتفاق کرتے ہیں اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کریک سافٹ ویئرز ہوں یا اسی طرح دیگر یعنی کہ جو کتب وغیرہ ہیں جن کو کہ کر لیا جاتا ہے یا یونی کوڈ میں ڈھال لیا جاتا ہے اور سافٹ ویئر بنا لیے جاتے ہیں اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے ان کو کاپی کرنا اور آگے سپلائی کرنا یہ بالکل درست ہے اس کے اندر کوئی ایسا مزائقہ اور حرج موجود نہیں ہے اس کے بارے میں عرب علماء کرام کے بالخصوص بہت سارے فتوا جات بھی اس میں موجود ہیں اور ہمارے ہاں یعنی کہ جو کاپی رائٹس کا سلسلہ پاکستان کے اندر وہ تو بالکل ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو پاکستان سے باہر بھی کچھ ممالک ہیں ایسے جہاں پر ایسا سلسلہ ہے وگرنا نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک بنانے والے نے ایک چیز بنائی ہے تو دوسرا مکمل طور پر آزاد ہے شران کہ وہ اسی کی مسل کوئی دوسری چیز بنا لے اس کو اس بات کی شرن مکمل طور پر اجازت ہے اس کی صلاحیتیں کوئی بین نہیں کر سکتا کہ ہم نے یہ بنا لی ہے اور تم نے نہیں بنانی ایسا کام بالکل نہیں ہے السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ قرآن مجید پڑھنا قبرستان میں درست نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور مسنون طریقہ کار یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر بندہ میت کے لیے دعا کرے قبلہ روح کھڑا ہو کر ٹھیک ہے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے باقی قرآن پڑھنا وہاں پر نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ یہ کام درست نہیں ہے ثابت نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وعلیکم ورحمۃ اللہ <تصال> وبرکاتہ تعظیمی سعیدہ دین اسلام کے اندر حرام ہے سنن ابن ماجہ کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں واضح طور پر حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوکن تو عامرد علی احادن کے اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ وہ کسی کو سیدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا انتسجہ لی زوجی کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے تو دین اسلام کے اندر سجدہ کرنا تعلیمی جائز نہیں ہے یہ حدیث جامع ترمدی کتاب الرضاع باب ماجا فی حق زوجی المراء حدیث نمبر ایک ون ون فائیو نائن اور سونے بن ماجا کتاب النکاح باب حقی زعی المراء حدیث نمبر 1852 اور ایک سو ترپن صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اسے ثابت ہوتا ہے کہ تعظیمی سجدہ کرنا دین اسلام کے اندر قطعا ان ناجائز ہے منع ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے رہا یہ مسئلہ کہ جو انہوں نے پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چوما کرتے تھے تو یہ بات بھی بالکل ایک بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنے والی کوئی بھی روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہاتھ پاؤں چومنے والی روایات میں سے کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے جو کہ پایا ثبوت کو پہنچتی ہو تو یہ تو ان کا مخصوص انداز اور طریقہ کار ہے تہرال کادری صاحب کا کہ وہ ضعیف روایات کو لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے اور اسی طرح سے یعنی کہ صحیح روایات سے غلط اصطلاح کر کے یہ کام کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس قسم کے کی ایک روایت انہوں نے اپنی اس تقریر کے اندر جو پیش کی ہے کہ قدم وسیع اسلام میں جائز ہے یا نہیں اس حوالے سے کہ وہ یہ ہے کہ سنن ابن ماجع او سنن ابو داود کے اندر حدیث نمبر 81 ہے تو اس میں ایک عورت وہ حیثہ نامی وہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہے کہ میرے باپ نے نبی السلاط اسلام سے اجازت طلب کی پداخالہ بینا ہوا بینا کمی ہی کہ اس نے اپنا منہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیز میں داخل کیا یہ قبل الزیم اور وہ آپ کو بوسہ دینے لگا اور آپ کو چومنے لگا تو یہ روایت ضعیف ہے اسی طرح یہ حدیث سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر تین سو اسی اور جامع ترمزی کے اندر حدیث نمبر چھ سو انتیس پر موجود ہے تو اور جو جامع ترمزی کی روایت ہے اس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے یہ ایک طویل حدیث ہے تو اس کے اندر واقعہ ہے کہ یہودی کچھ لوگ آئے تھے تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے ہاتھ پاؤں میں تھے تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عمل یہودیوں کا تھا اور سنت کیسے بن گیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے ہی قبیلے کی کتاب در مختار خطابہ شامی والی رد المختار الدور المختار سمیت اس کا چھٹی جلد اور صفحہ نمبر 383 پر کتاب الحضر اب باب الابرا کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ دوسرے سے ملاقات کے وقت اپنے ہاتھ کو چومنا مکرو ہے اور اسی طرح اپنے دوست سے ملاقات کے وقت اس کا ہاتھ چومنا بال یعنی کے چومنے ہے مکرو ہونے کا ذکر تو ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور جبکہ جو جامع ترمدی والی روایت ہے فقب الدئی والی جلئی یہ کام کرنے والے بھی مسلمان نہیں بلکہ یہودی تھے اب ڈاکٹر صاحب سے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ یہودیوں کی سنت پر عمل کرنا چاہیں گے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور پھر ڈاکٹر صاحب اور ان کے ترجمان نے اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالا کہ پاؤں چومنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے لہذا یہ سنت تقریری ہوئی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو داؤد علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کے وعدے جھوٹ پر بھی خاموش رہے تھے تو یہ عجیب و غریب قسم کے ان کے شگوفے ہیں جو آپ کو ملیں گے اور ملتے رہیں گے آئے دن یعنی کہ نئے سے نیا ان کا کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے وہ سامنے آتا رہتا ہے الغرض بات یہ ہے کہ ایک تو تعظیمی سجدہ جس طرح کے میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہ دین اسلام کے اندر حرام ہے سنن ترمری کتاب رضا کی حدیث نمبر ایک اور سنن نوازا کی حدیث نمبر 1852 اور 1853 اس کے اندر نبی علیہ السلاط اسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سیدا کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سیدا کرے لیکن ہمارے اس کے اندر تعظیمی سیدا کرنا قطعا جائز نہیں ہے فطر القادری صاحب اپنے آپ کو سیدے کرواتے ہیں تو اب ان پر کیا حکم لگ سکتا ہے یہ آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قادم. شیخ صاحب ذرا وہ ریفرنس دے دیں ابن ماجا والا سوال میرا یہ ہے شیخ صاحب کہ ماجا کا ریفرنس آپ نے دیا نا یہ پرنس بھائی کو چاہیے پرنس بھائی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو شروع سے ہی ریکارڈنگ شیٹ جاری کیا کریں انشاءاللہ جی صاحب یہ جو تعزیت ہے یہ جو خودگی پر بار بار کہتے ہیں دعا کریں دعا کریں دعا کریں اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کے الفاظ ہیں کہ جو الف ہے کچھ ہے اللہ کے لیے جو لے لیا اللہ کے لئے تھا اس کے ہر چیز کا رخ مقرر ہے تک چاہیے کہ صبر کرے اور جواب طلب کرے اب جو مقلدین یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ نواسے کی وفات سے پہلے کے ہیں جبکہ ہم دعا بعد میں کرتے ہیں تو یہ دعا کی کیا شرعیت ہے السّلام علیکم و اللہ دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات جب کہے یہ کلمات جب کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ ایک حجت اور دلیل بن چکی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دعا کرنا اس طرح بار بار پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعا ثابت نہیں ہے تو اللہ صبح و نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دعا مانگنے کا ایک اصول قائم کیا ہے اُدر تضر و خیفا تن ودون الجہلی عدبا تجر و, و خفیہ تن کہ اپنے رب سے دعا مانگو تو ضروری کے, کے ساتھ و خفیہ تن اور چپکے چپکے تو جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ چپکے چپکے دعا مانگنے والا نہیں رہتا تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ چپکے چپکے دعا مانگو تو جن جن موقعوں پر جہرن اونچی آواز سے یا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مواقع دعا مانگنے کے مستثنا ہو جائیں گے اس عمومی حکم سے مگر نہ عمومی اصول اور قاعدہ اور قانون وہ یہی ہے کہ دعا سرن مانگی جائے ہاتھ اٹھائے بغیر مانگی جائے کیونکہ اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں تو ضرور ان آجی کے ساتھ وہ خفیہ تن اور خفیہ تن چپکے چپکے دعا مانگو تو لہذا یہ فوتگی کے موقع پر اس طرح بار بار وہ جی دعا کرو جی دعا کرو جی دعا کرو جی ظالم جی جی لوگ بڑے عجیب ہیں واللہ ہی جنازے کی نماز جس میں موقع ہے وقت ہوتا ہے نماز پڑھنے کا دعا مانگنے کا اس وقت وہ میت کے لیے دعا نہیں کرتے تیس سیکنڈ بھی پورے نہیں لگاتے ہم نے کئی بار نوٹ کیا ہے اپنے علاقے میں جو ان لوگوں کے جنازے ہوتے ہیں با مشکل بائیس سے اٹھائیس من سیکنڈ کے دوران دوران ختم ہو جاتے لیکن وہ بعد میں جی دعا کرو دعا کرو دعا کرو جو موقع تھا اس موقع پر دعا نہیں کرتے یہ ان کا عجیب ہی انداز اور طریقہ کار ہے السلام علیکم و اللہ اللہ ابرکات شیخ صاحب یہ قاعدہ ہمارے نزدیک تو قرآن اور حجت ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہیں پر عمل کرنے کے قائل ہیں تو یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجزیے سے پہلے کا ہے نمبر ایک اور نمبر دو یہ اس میں الفاظ آتے ہیں کہ پس چاہیے کہ صبر کرے اور اللہ سے عذر و سواب طلب کرے تو آپ اللہ سے عظر و سواب کیسے طلب کریں گے اس بارے میں گزاروں السلام علیکم و رحمتہ اللہ الفاظ ہیں فل تصویر کہ وہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے ثواب طلب کرے یہ کہاں سے نکالا ہے معنی ثواب طلب کرنے کا معنی اس کے لفظ ہی موجود نہیں ہے فلتاحتا کے الفاظ ہیں کہ وہ ثواب کی امید رکھے تو یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے ہی وہ ایک دھنگوسلا چھوڑا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور دوسری بات کہ جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اور کلمات کہے ہیں آپ نے اس کو اس موقع کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ متلا نہیں یہ کہیں الفاظ اور کلمات السلام علیکم دو سے والا کریں السلام علیکم دو لکھ سے کوشچن کریں میں یہاں مائک لیا ہوں السلام علیکم اللہ وبرکات ہوں لب بڑ بھائی اب اس پہ آگے کوشچن کریں کیا نمپال ٹاپ پہ یہاں آپ کی آواز بہت لو آ رہی ہے تو آپ کی مہربانی وہاں کے کوششن کریں کسی بھائی کو سمجھ نہیں لگے السلام علیکم مائک میرے پاس ہی آپ وہاں آسچن کریں السلام اس ناچ گانے والے جو اس کے اشکالات ہیں اس کا بڑا بہترین جو رد ہے وہ شیخ ارشاد الہر قصری صاحب حافظ اللہ نے کیا ہے تو ان کا اگر وہ مضمون الا احتسام یا محدث سے دستیاب ہو جائے تو اس کا مطالعہ کر لیں وہ بڑا مفید ہے مختصر سی بات یہ ہے کہ وہ روایت پیش کرتا ہے صحیح مسلم سے کتاب و صلات العیدین کے اندر حدیث نمبر آٹھ سو کہ حضرت ایشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ جا حبش ان فی یوم عید مسجدی کہ حبشی آئے عید والے دن مسجد کے اندر وہ رقص کر رہے تھے جزفی کا وہ معنی کرتا ہے رقص کرنا اور یہاں سے وہ نکالتا ہے کہ رقص کرنا اور ناچنا یہ جائز ہے جبکہ یہی حدیث صحیح مسلم کے علاوہ اور بھی متعدد مقامات پر صحیح بخاری کے اندر بھی آئی ہے اور سنو نسائی کے اندر بھی آئی ہے ابن ماجہ میں بھی مس احمد میں اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں تو اس میں واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ صحیح بخاری ہی کی مثلا آپ لے لیں صحیح بخاری کی کتاب الجمہ حدیث نمبر نو سو پچاس اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں حضرت رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں کہ بکانا یوم عید اب سو درقی و کہ وہ جو کالے تھے یعنی حبشی جو تھے وہ اپنے نیزوں اور ڈھالوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور وہ اچھل اچھل کے کود کود کے نشانہ بازی کر رہے تھے تو اس کو اگر وہ یعنی کہ قرار دے دے کہ یہ رقص کرنا اور ناچنا ہے تو وہ تو اس کی فہم کی خرابی ہے یزفینا کا معنی حدیث کے اندر ہی موجود ہے یعنی کہ وہ اچھل اچھل کے نشانہ بازی کر رہے جس طرح کے کھیل کے اندر ہوتا ہے یا جہادی مظاہروں کے اندر ہوتا ہے یا میدان جہاد میں بھی, بھی ہوتا ہے کہ بندہ دشمن کے اوپر جب لپکتا ہے اور حملہ کرتا ہے تو اچھل کر چھلانگ لگا کر یعنی کہ اس پر وار کیا جاتا ہے آج کل تو خیر ویپن ہی جدید آ ہیں تو ہاں جی کراٹے وغیرہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جتنی ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹنگ ہے اور گیمز ہوتی ہیں ان کے اندر آ, یعنی کہ یہ چیز موجود ہوتی ہے تو اس کو اس نے زفن کا نام دے دیا اور, اور رقص کا نام دے دیا حالانکہ الفاظ ہاں جی الفاظ ہیں یزفی نونا کے تو یہ اس کا دجل ہے بڑا واضح ترین کہ یو ہر فون الکلیم ام واد عی تحریف کرتے ہیں مانوی السلام علیکم و السلام علیکم سب سے پہلی بات میں اپنے بہنوں کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سب بہنوں کو پتا کہ یہ فراہم کلاس چل رہی تھی اور سب سے ٹاپ لوگوں کو دینی چاہیے جو چیز کے فراہم کلاس میں بیٹھے تھے سے اس کے حوالے سے لوگ پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ سے جو ہے نا وہ اپنے سوالوں کا جواب لینے کے لیے بیٹھے ہیں اور جو ہے ہمارے بھائی جو ہے نا سوالات کر رہے ہیں نو روز وہ سوالات بہت ضروری ہیں کیونکہ اس کا ختن ہی مطلب نہیں ہے کہ بھائی جوانے کیونکہ ہمارے پر نہ کریں کسی بات میں ادھر سے ادھر آواز حاصل کر رہے ہیں تو ان کے کرنا وہ جو ہے نا براپر گورنمنٹ سوالات ہیں ادھر سے چار سوالات ہیں تو مجھے بیس موٹر جو ہے نا میں بار بار ادھر مائنک رہا ہوں میرے تھوڑا سا اللہ کے ادھر آج ہی آ رہی ہے تو اس چیز کا سال کریں اور ساری ریسپانسبلٹی نا انہیں ایڈجنٹ کی ہوتی ہے تو اس کا سر سوال یہ ہے سوال ایک سے نہیں دیے جا سکتے نا دو جگہوں پہ جب کلاس ہوں گے تو دو جگہ سے سوال ہوں گے لیکن کلیورٹی والے کلاس کے بات کی نہیں چاہیے اچھا تب جو آج کی کلاس سے حوالے سے سوال بھی سوال آیا تھا کہ غیر کی جو ہے نا وہ وضاحت کر کہ غیر جو ہے کیا ہے آج کی کلاس میں جو غیر بات ہوئی کہ ریب کیا ہے اس کی جگہ کروا دیں گے السلام علیکم اللہ, اللہ غیب کا مسئلہ تو بڑا وعدے ہے کہ غیب نہ نظر آنے والی چیز کو کہتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں لفظ غیب بولا گیا ہے اور غیب پر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے اس سے مراد وہ تمام تر ان دیکھی چیزیں ہیں جن کا کتاب و سنت کے اندر ذکر ہے چند ایک مثالیں میں نے درس کے دوران بھی دی ہیں جس طرح کے جنت ہے جہنم ہے جنت و جہنم کی جزا و سزا ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا کا وجود ہے اور اللہ تعالی کی پیدا کردہ وہ مخلوقات فرشتے وغیرہ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے اور اسی طرح اللہ سبحانہ ہوا تھا کی کا متصرف الامور ہونا اور دیگر وہ باتیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں کتاب و سنت کے اندر ان کا ذکر موجود ہے تو یؤمنون بالغیب کا معنی یہی ہوگا کہ ان چیزوں پر ایمان لایا جائے مثال کے طور پہ احادیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ قبر کے اندر برزخ کے اندر اذاب دیا جاتا ہے تو اب کسی انسان نے قبر اور برزخ والا عذاب دیکھا نہیں ہے بلکہ اگر قبر کو کھوج کے بھی دیکھا جائے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے نہ سزا نظر آتی ہے نہ جزا نظر آتی ہے ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خرق کے عادت خرق کے عادت اللہ تعالی کرامت کے طور پر یا اے کے طور پر کچھ دکھا دے مثال کے طور پہ نصرت فتح علی خان کو ہی لے لیجیے حال ہی کا واقعہ ہے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس کو کہ اس کی لاش کو دفن کیا گیا تھا اور جب نکال کے اس کو دوسری جگہ دفن کرنے لگے تو دیکھا گیا کہ اس کی زبان اس کے سارے جسم کے اوپر لپٹی ہوئی تھی اس کی زبان لمبی ہو کے اس کے سارے جسم کے اوپر لپٹی ہوئی تھی تو یہ عذاب کا ایک منظر لوگوں نے دیکھا اخبارات والوں نے اس کی فوٹو بھی شائع کی اور یہ کوئی لمبے عرصے کا معاملہ نہیں ہے ایک تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ جو قبر کا عذاب ہے وہ اسی دنیاوی خبر کے اندر ہی ہوتا ہے جو لوگ کوئی ایک نئی قبر بنانے کے چکر میں ہیں ان کا رد نکل آیا اللہ نے دنیا میں دکھا دیا دوسرا یہ بھی پتا چل گیا جو اللہ تعالیٰ کو گھورک دھندا کہنے والا ہو ایسی غلیظ قسم کی بکواس کرنے والا ہو اللہ دنیا میں ہی اس کو لوگوں کے سامنے کیسے دلیل کرتا ہے تو یعنی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عموماً نظر آنے والی نہیں ہوتی یہ غیب ہوتی ہیں اور بس اوقات اللہ سبحانہ تھا آلہ اسراج کی قبیل سے احانت کی قبیل سے یا کرامت کی قبیل سے کچھ دکھا دیتا ہے مثال کے طور پر بہت سارے ایسے مردے بھی سامنے آئے ہیں کبرے اکھیڑنے کے بعد کہ وہ ایک طویل عرصہ پہلے ان کو دفن کیا گیا لیکن ان کے جسم بالکل صحیح سلامت برامد ہوئے ایسی بہت ساری باتیں سامنے آتی رہتی ہیں تو یعنی کہ اصولاً تو یہ چیزیں آآ آآ وہ کیا ہیں غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں شعد و نادر کبھی کوئی ایسا واقعہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو یو بالغیب غیب غیب پر ایمان لانے کا یہ معنی ہے کہ جن چیزوں کا جن غیب چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر فرمایا ہے ان چیزوں پر ایمان لایا جائے انہیں مانا جائے اب مثال کے طور پر اللہ سبحانہ بہانا ہوا تعلیٰ کو ہمیں ہم سے کسی نے نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ کے وجود کا علم ہمیں وحی الہی کے ذریعے دیا گیا ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک ہے تو بہت سارے ایسے لوگ بہریے آپ دیکھیں گے انہیں, کہ وہ کہتے ہیں چونکہ سائنس اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت نہیں کرتی حواس اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت نہیں کرتے لہذا ہم اللہ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں چند مہینے پہلے غالباً اسی روم کے اندر ہی ایک شخص آیا تھا اس قسم کا دہریہ اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ, اسے پوچھا تھا کہ مجھے سائنس کے ذریعے یہ ثابت کر کے دکھا دو کہ تمہاری کھوپڑی میں عقل ہے حواس وہ اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ تمہاری کھوپڑی پر عقل ہے کیونکہ نہ ہم نے تمہاری عقل کو دیکھا نہ سونگا نہ چکھا نہ چھوا نہیں تم نے خود کبھی ایسا کچھ کیا تو بہرحال ایمان بالغیب کا یہ معنی ہے کہ غیب چیزیں جن کا اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے تذکرہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اپنے فرامین کے اندر ان کو مانا جائے اور ان پر ایمان لایا جائے یہ معنی ایمان بالغیب کا ہے سلام علیکم اللہ اللہ اور بھائی روزانہ اسی روم میں خالص قرآن لرننگ کلاس کے نام سے روم ہے اور یہ دعوت کے تو اس کو جوائن کریں انشاءاللہ